Vielen Dank. ونست منولہ من يهد الله فلا مبن له ومن يبدله فلا أجله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عما بعضه ورسول الله من الشيطان المجيز بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكره ونسا ومؤمن فلا نحرينه حياة طيبة وقال الله تعالى إن الذين عملوا صالحاتك رسهم جنات الفرده وسلم کریں پیسو نہ کریں آیتیں میں نے پڑھ لی جس میں فرمایا گیا ہے پہلی آیت تھی جس نے بھی مردوں اور عورتوں میں سے نیک عمل کیا اور ایمان والا بھی ہو تو اللہ تبارک و عالہ اس کو تاکیزہ زندگی عطا فرمائے گی دوسری آیت میں نے پڑھی اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایمان و امال والے جو ہیں ان کے لیے آخرت میں جنرل کے باغوں کی نیمتے ہیں اور انتہائی اعزاز کے ساتھ جیسے مہمانوں کو مہمانوں <سؤال> کے آدمی خدمت کرتا ہے مہمانوں کو دیتا ہے اس اعزاز کے ساتھ جائیں گی اور پھر یہ چیزیں جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے پاس رہیں گی تو ان دو آیتوں میں دنیا اور آخر کے لحاظ سے کامیابی کی ساری ترتیب آ گئی ہے جدید لوگ ہمیشہ فلسفہ فلسفہ کرتے رہتے ہیں کامیابی کا سارا فلسفہ اور کامیابی کے سارے فلسفے کا ان دو آیتوں میں احاطہ کر دیا گیا ہے اور کامیابی کی بتا دی گئی ہے کہ کامیابی صرف اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے بلکہ دنیا سے زیادہ انسان پر جو آخرت کے حالات آنے والے ہیں وہ زیادہ ضروری ہیں زیادہ اشد ہیں زیادہ فکر کے قابل ہیں زیادہ غم کا ان کے لیے ضرورت ہے اور دنیا جو ہے یہ تو ایک آخر کاکس ہے یہاں کا قیام بھی آ ہے وقت بھی تھوڑا ہے پھر کوئی چیز اگر بہت مشکل پیش آ جائے تو اس مشکل کا سب سے خطرناک اور آخری نتیجہ جو ہے وہ موت ہوتا اس سے بڑھ کر تو کوئی خطرہ نہیں ہے سب سے خطرناک سب سے مشکل نتیجہ موت ہے تو وہ ایسی حقیقت ہے کہ وانی آنی ہر ایک آدمی کو یہ نہیں کہ وہ سو میں سے پچاس کو آنی ہے اور پچاس کو نہیں آنی ہے اور چالیس سے بچنے کا سامان کر سکتے ہیں اور ساتھ اس سے کوئی چھٹکارا پھر کرنے کی تبدیلی نہ ہو تو ہر کسی کو آنی ہی آنی ہے کسی کا اس سے چھٹکارا ہے نہیں ہے تو لے جاؤ بھی کوئی خاص خطرہ نہ ہوا ہاں اب یہ ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے ایک حتمی اور مصدقہ ترتیب ہے جیسے آپ لوگ آپ لوگ ہاتمی مستقہ کی باتیں وہ نہیں سمجھتے ہیں. گارنٹی میں کہوں سب سمجھ آئیں گے ان پڑھ سا کریں گے جی؟ گارنٹی کو سمجھے ایک مصدقہ اور حتمی ترتیب ہے گارنٹیڈ گارنٹی والی کہ جو ثابت ہو کر سامنے آتی ہے ایک مصدقہ اور حتمی ترتیب ہے اور ایک جو ہے وہ محض تصوراتی نظریاتی ترتیب ایک محض تصوراتی نظریاتی ترتیب اور ایک حتمی اور مصدقہ ترتیب وہ نظریاتی تصوراتی ترتیب جو ہے یہ دنیا کے انسانوں دنیا کے دانشوروں دنیا کے لیڈروں دنیا کے فلاسفروں دنیا کے سمجھداروں کی ترتیب ہے نظریاتی تصوراتی جو ہے یہ دنیا کے سمجھداروں دنیا کے دانشوروں دنیا کے لیڈروں دنیا کے انسانوں دنیا کے فلاسفروں انہیں کی ترتیب ہے اور اس کو ہر ایک آدمی اپنے نظریے کو اپنے تصور کو اپنی سوچ کو اپنی ترتیب کو آج سامنے کرتا ہے انسانوں کو اس طرح بلاتا ہے اور دعوہ اور سب کا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں ہم آپ کو کامیابی دینا چاہتے ہیں کامیابی آپ کے ہمارے پاس کامیابی آپ کی ہماری ترتیب میں آپ کی طرف کامیابی کا منصوبہ اس کا نظام وہ ہمارے پاس کہتے سارے, سارے لیکن اس سے پہلے بھی وہ oh, آدم علیہ السلام کے زمانے سے شروع کر کے آج تک سبزی چلی رہی ہیں ایک تاریخ تو ہمارے پاس تاریخ قرآنی ہے ایک تاریخ قرآنی ہے اور ایک تاریخ انسانی انسانوں نے لکھی ہوئی ہیں ایک تاریخ کا مضمون یہ پڑا ہوا ہے ایک وہ تاریخ ہے جو میں نے رات آپ نے اپنے زندگی میں دیکھ لی ہم نے بھی دیکھا چیزوں کو حالات کو دیکھا امال کو دیکھا نتائج کو دیکھا لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا کس فوج نے کس چلن نے کیا رتیجہ دیا یہ ہمارے سامنے گزرا ہوا ہے یہ وہ تاریخ ہے جہاں آدمی کے پاس ایک لکھی ہوئی تاریخ انسانی ایک پرانی تاریخ ہے اس سب میں یہ دو باتیں جو میں نے عرض کی کہ کامیابی کیسے کہ ان پر بحث ہے ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے تو انہوں نے کہا کہ پرانے پاک میں ایک تاریخ بیان ہوئی ایک جغرافیہ بیان ہوئی ہوا ہے کیا کیا تاریخی جغرافیہ بیان ہوئی ہے سب نے کہا جغرافیا تو جنم کا بیان ہوا ہوا ہے اور تاریخ پچھلی قوموں کی بیان ہوئی ہے کہا واقعی ٹھیک کہتے ہیں یہ جغرافیہ تو جنم کا بیان ہوا کا بیان ہوا ہے کہ جغرافیہ سازی ماقف ہو جائے اور تاریخ جب گزشتہ کی بیان ہوئی ہے تو ان کے حالات سازی واقف ہو جائے تو واقعی اور یہ جتنے اب حالات گزرے انسانوں کے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک بادوم تاریخ کو جو رکھی ہوئی اس پہ آ کر آ کر وہ ہمارے رات کے سامنے میں گزرے انہوں نے خیالات تصورات اعمال نتائج کو ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے کتابوں نے بیان کیا ہوا ہے قرآن میں تفصیلی بات کر کے بیان کیا ہوا ہے اور سارے دنیا داروں دنیا کے سمجھداروں دانشوروں فلاسفروں لیڈروں بادشاہوں شہرشاہوں کی ترتیبوں کو ناکام ہوتے سے نے میرے سامنے نہیں دیکھا تاریخ کا بیان کیا اور قرم پاک نے گوزتہ اقوام کے حالات میں اس کو بیان کیا اور قرآن کریم کا اپنا سلوب ہے اس نے یہ نہیں کیا کہ ایک باپ میں بیان کر کے اس کو چھوڑ دیا کہ باب اس کا بیان ہوا ہوتا دوسرا باپ زکات کا بیان ہوا ہوتا تیسرا جو نماز کا بیان بھی ہوتا اور چوتھا جو ہے تو وہ بیان ہوتا روزے کا بیان ہوتا چپٹروائز نہیں ہے اب باب کی شکل میں نہیں بلکہ اس مزا, ان مضامین کو پورے قرآن میں پھیلا کر بیان کیا گیا ہے تاکہ ہر وقت یہ مذاکرہ یہ تصویر یہ یادھیان یہ سامنے آتی رہے اور انسان کے سامنے ہر روز یہ مضمون سامنے آئے یہ تصویر یہ دھیان کا دھیان کا دلانا یہ سامنے آتا جائے کا سامنے سترا ہوتا جائے لہٰذا قوم آدھو سمدر کا سترہ پہلے سپارے میں کیا ہوا ہے تو تیسرے تیسرے سپارے تک اس کو پہنچایا ہوا ہے تاکہ رمضان کے تیس کے تیس دنوں میں جو قرآن اس کے سامنے پڑھا جائے سارے مضمون اس کے سامنے دوہرایا جائیں آپ تھوڑی سی بات اس پر کریں گے کہ کامیابی کی بنیاد جو ہے یہ دنیا دار اور دنیا کے کی سمجھدار کیا بیان کرتے ہیں اور کامیابی کی ترتیب اور کامیابی کا معیار اللہ تبارک وطالعہ نے ہم جیال مسل السلام کے ذریعے سے کیا بیان کیا ہے دنیا کے سارے سمجھدار سارے دانشو کی بڑی بڑی کتابیں بڑے بڑے ان کے مضامین سب کو جو سب کو دیکھیں تو اس کا لب لباب خلاصہ ایک لفظ نکلتا ہے یہ سب یہ کہتے ہیں کہ کامیابی جو ہے وہ دنیا کی چیزوں میں ہے یہ سارے آپ کو جو پی اے پڑھتے ہیں ایم بی اے پڑھتے ہیں آئی ایم ایس پڑھتے ہیں سارے کے سارے جو ہیں ان کی ساری تعلیم کا لب لباب ہوتا ہے کامیابی اس میں کو کیسے حاصل کرو گے کیسے سیکھو گے کیسے چلاؤ گے ایک لفظ میں خلاصہ ہو جاتا ہے سال کا لب و لباب خلاصہ اس میں نکلتا ہے کہ کامیابی جو مادی اشیاء میں روپیہ پیسہ مال بولو ڈگری ملازمت اور یہ ہے تو رہنے کے لیے بڑھیا مکان چلنے پھرنے کے لیے آلہ سواری پہننے کے لیے زرک پر کے کپڑے من پسند دل کی چاہت والی شادی ان بیانبی تو یہ وہ سائز دنیا کی چیزیں کامیابی اس میں لہٰذا اس کرو یہ ظلم سے حاصل ہوتی ہے ظلم سے انصاف سے ہوتی ہے انصاف سے اور یہ جو جھو ہے جھوٹ سے ہوتی ہے جھوٹ سے اور سچ سے ہوتی ہے سچ سے پریت دو گا سے دوک گا بزرگوں کے پاس دعا سے ہوتی ہے وہاں سے کے پاس جو ہے تو ہے وہاں پہنچ جایا کرو نی? کیونکہ مقصود جو ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں ہیں نے بات کی فلاح فراہی تھا مدد خز ہوا کیا تم نے سالمی کا ہار دیکھا جس نے اپنا الہ اپنی خواہش نفس کو بنا دیا اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے نفس کے مزے کو نفس کی چاہت کو لے لیتا ہے اسی کو توڑ لوہیت کہتے ہیں جب ت نے حکم توڑ دیا تو توں نے اللہ کی لوہیت کو توڑ دیا اس کے اللہ ماننے کو توڑ دیا جب نفس کی خواہش نفس کے مزے کے پیچھے چلا تو گویا اس کو اللہ مان لیا میں نے اب ریتا مد تخا اللہ ہوا کیا تین اس آدمی کا ہاتھ دیکھا جس نے اپنے نفس کی خواہش کو اپنے نفس کے مزے کو اپنے نفس کے چاہت کو اپنا خدا بنا لیا ہم نے شروع شروع میں جو صاحب سے سبق پڑھا ہے انہوں میں ہمیں کہانی سنائی تھی. پہلے پارے کی تفصیل ہم ان سے پڑھ رہے تھے نا کہانی سنائی ان میں کہا ترکیا کا ایک واقعہ ہوا کہ ترکیا میں ایک آدمی ایک آدمی تھے مزدور تھے وہ جمعے کے دن آئے اور بازار کے درمیانی چوک میں کھڑے ہوئے اور انہوں نے نعرہ لگایا اور شور بچانا شروع کیا لوگوں تمہارا خدا میرے قدموں کے نیچے ریونا صلاح حکم کہنا صلاح حکم کہ قدمی آدمی چلانا لگا رہا ہے چھوڑ کر رہا ہے لوگوں تمہارا خدا میں نے خدمت نہیں خدا کا تمہارا خدا میں نے خدمت نہیں اور لوگوں نے کہا کیا مرتب آیا ہے کیا ظلم ہے کیا کفریہ کلمات بول رہا ہے سب آئے اور کسی نے تھپڑ کسی نے مکہ کسی نے لات رسید کی اتنا مارا ہے کرتے کرتے ان کی جو ہے حال غیر ہو گئی اور یہ بزرگ ان کا نظر کاری ہو گیا اور گر کر مرے مرتے مرتے نے کہا چین کی بات کو تب سمجھو گے جب چین کی حکومت آ جائے گی چین کی بات کو سب سمجھو گے جب چین کی بات کو تب سمجھو گے جب چین کی حکومت آ جائے گی کافی عرصہ گزرا تو وہاں ایک بادشاہ ہے آئے سے ان کا نام شروع ہو جاتا ہوتا تھا. وہ ایک دن کتاب پڑھ رہے ہیں دربار میں کتاب پڑھ کے صبح لو ہو صبح لو ہو تو بہت اعلیٰ کتاب یہ تو کسی بہت اللہ والے کے کسی بس یہ بہت بڑے اب عرب کی کتاب ہے وہ درباری نے کہا کس کی کتاب کا نام دینے کا بادشاہ سلامت یہ تو بکد آدمی تھا تو کفریہ کلمات بولتا تھا بکتا رہتا تھا ایک دن کب بکنے پر اس کو بازار میں مارا گیا اور مارنے سے اس کی موت ہوئی تو بادشاہ نے کہا کہ اس نے کیا کفر پکا تھا اس نے کہا جمعے کا دن تھا اہم نماز تھا ہے چوک میں کھڑا ہو کر اس نے کہا تھا کہ یہ لوگوں تمہارا خدا میرے قدموں کے نکلے ایس جو ہے تو کفری کلمات پر اس گیا تھا اس میں کی موت ہوئی چوک نے کہا تھا فلاں چوک میں کہا تھا بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ اس سوا جمع نماز پڑھنے کے لیے ہماری مسجد میں جو لوگ آئیں گے ان کو ہم دس دس اشرفی دیں گے نوز مخلوقی خدا جمع ہو گئی نماز مسجد نمازی تو آتے ان کے اپنی مسجد کو کہاں جاتے ہیں اور, اور لوگ بھی آ گئے یار لوگ بھی آ گئے جو دس اشیا سکتے سارے آئے گا جرم جمع ہو گیا نماز کا وقت آیا بادشاہ سلامت نے آیا نہ اس سے قاضی آیا نماز یہ اور انتظار کریں کا خطرہ ہے نہ بادشاہ آیا نہ کاضی جو لوگ نماز کے فکر تھے وہ وہاں سے نکلے گئے ان نے اپنی زندگی سے نماز کو بس کیا جو یار لوگ دوسرے شخصی کے لیے آئے ہوئے تو ہم نہ بادشاہ آیا نماز پڑھنے کے لیے لفظ کاجی نماز پڑھنے کے لیے آیا نماز, نماز دوسری جگہ پڑھ کے آ گئے اور جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے بادشاہ نے کہا سب کا گہرا ڈالو اور ان کو گرفتار کروں گرفتار کا ان کو فلاحے چوک پر سب کو لے کر سب کو چوک پر لایا گیا بادشاہ نے کہا چوک کی خدائی کرو چوک کی کھدائی کی گئی نیچے سچرفیوں کا خزانہ نکلا سچلوں میں خزانہ نکلا بادشاہ نے کہا کہ یہ دس دس سچرفی جو ہے ہر ایک آدمی کو دو لیکن ساتھ یہ کہتا جاؤ یہ لو یہ تمہارا خدا ہے یہ لو یہ تمہارا خدا ہے یہ لو یہ تمہارا خدا ہے ساتھ یہ کہتے جاؤ انہوں نے کہا ان بزرگوں نے جو وہاں پر یہ نعرہ لگایا تھا تو اصل میں جمعہ کا دن تھا ازان ہو چکی تھی لوگوں کی دکانیں کھلی تھیں جمعہ کا دن ہو ازان ہو چکی ہو دکانیں کھلی ہو جائیں اب یہ دکان دکان نہیں رہی اب یہ لا ہو گئی اب یہ دکان دکان نہیں ہے لا ہوگی کیوں چل اللہ کے حکم کو توڑ رہا ہے دکان کو کھول رہا کسم قسم کی بات ہے کہ ازانسانی کے بعد تو متفقن علیہ کاروبار حرام ہو گیا اس پر نماز فرغ اضانستانی اور اضان اول کے درمیان چلو کچھ خلافی بات والناسی وہ ناسری کے بارے میں یہ ہے کہ زوال ہونے کے بعد یوں زوال ہو گیا بس و فصول اللہ علیہ حکم علی بات شروع ہو گئی نی? فسو فصول اللہ, بات شروع, ہو فسو کر اللہ بات شروع ہو گئی اس کے بعد غسل بھی اس سے پہلے کرنا چاہیے اس کے بعد ہے تو حضو کرنے کی گنجائش ہے کسی کو رحمۃ اللہ علیہ نےزون میں لکھا ہے کہ جمعے کے اہتمام کے سلسلے میں ساری چیزوں کا بندوبست ہے حجامت کا ناخن کاٹنے کا کپڑوں کا غسل کا سارا بندوبست ہے وہ تو زمرات کو ہونا چاہیے اور جمعے کا دن مغرب سے مغرب سے جمعہ شروع ہے مغرب سے تو مسجد کو پہنچ جانا چاہیے رات کی ترتیب لکھی ہوئی ہے دن کی ترتیب لکھی ہوئی ہے تو یہاں تک کہ مغرب کے واقع مسجد سے لکھا ہوا ہے رات کے سمند میں گزارے گا بجٹ سے لے کر اسٹار تک کے سمے ہوگا زور تک یہ تک تک تک تک تک ساری بات رکھی اور پہلے زمانے میں تو جمعہ کے دن گویا عید کا سما ہو جاتا تھا اور آدمی جلدی اگر نہ نکلا تو مسئلے میں گا نہیں ملتے خیر ایسے اور بات کی کے رخ کی بزرگوں نے کہا کہ ان کی اذان ہو چکی تھی لوگوں کی دکانیں کھلی تھیں اب یہ دکان دکان نہیں رہی تھی اب الا ہو گئی تھی اور ان بزرگوں کا جو نعرہ لگایا تھا کہ لوگوں تمہارا الاج یعنی وہ پیسہ جس کی خاطر تم اس دکان پر بیٹھے ہوئے ہو وہ تو اس چوک میں میرے قدموں کے نیچے کھدونا پڑا ہوا ہے اس کو کھودو اور یہاں سے نکالا تو وہ بادشاہ جو تھا اس نے رمز جو تھا بزرگوں کا کہا ہوا میں ایک رم سمجھاؤں تو محترم بھائی اور دوستو ہم اور آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں حج کے لیے ہم جاتے ہیں لیکن کل کا حال ہمارا یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت دنیا کا تعلق اس درجے کا ہوتا ہے کہ بعض سات واقعی اللہ کے درجے کا تعلق ہوتا ہے جو آدمی دنیا کے لیے جھوٹ بول لے جو آدمی دنیا کے لیے دھوکہ دے دے, دے جو آدمی دنیا کے لیے فریب کر لے جو آدمی حکم کو توڑ... نماز کو حکم کو توڑ کر دنیا کو لے لے تو یہی تو لوہیت کا درجہ ہے جو کلپ میں ہے یعنی um. فتو میں فتو میں کپور کا اعلان نہیں ہو سکتا حقیقت حال سے اس کے کلپ میں اللہ تعالیٰ کی زاد الجلال کی لوبیت کی جگہ دنیا کی لوہیت ہے وہی ہمارا حال ہوتا ہے اب اس میں وہ دل کی بیماری کے لیے ڈاکٹر کا ٹیسٹ کرائے گا تو اسپتال کو جائے گا ٹیسٹ کرے گا دوسرا کرے گا ٹیسٹ کرے گا یہ ٹیسٹ تو خود کر سکتا ہے اپنے دل کا حال خود ٹیسٹ کر سکتے ہیں تو یہ تو اگر آپ لوگوں نے مجھے پیغام دیا ہوتا تو میں نے بدوبست کیا ہوتا اپنا میں ساتھ ساؤنڈ سیشن لے کر آتا ہوں ساؤنڈ سیسم تو آپ کے حوالے سے آپ لوگوں سے ایک کوتا کرتے ہیں کہ مسجدوں میں اندر رات کی آواز نہیں ہوتی ہے اور باہر ساری دنیا میں آپ شور مچا رہے ہیں ایسی نماز مکرو ہوتی ہے جو ایسے نماز پڑھتے ہیں اس طرح کی اس طرح پڑی نماز مکرو ہوتی ہے آپ لوگ کرتے ہیں اور مسجد میں آپ لوگوں کی آواز کا بس نہیں ہوتا مسجد کے باہر شور کا بندوبست آپ لوگوں کو ہوتا ہے یہ دین کا فہم اور سمجھ نہ ہونا ہم کیا کریں تھوڑی دیر میں آ کر اس باتوں کو درست ہی کر سکتے آپ خود سوچنا ہوتا ہے کپڑے دے دیتے ہاں مضمون کی میں نے بنیاد کر کے اس کو میں نے بیان کر دیا اس, اس کو دوبارہ اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہے اور شروع میں آپ لوگ بیٹھے آپ بولتے نہیں ہیں اتنا کمزور تو میں نہیں ہوگی جہاں تک آواز نہیں پہنچا سکتا یعنی؟ لیے نماز دنیا میں وہ فض نہیں چاہ یہ ڈاکٹری نے بات دنیا کو نہ ضرورت میں ہوتا کھولے دے تا مازر کا بائی کا. جی تو سب بریگی ڈاکٹر تھا میں جمع کرتا پریشانوں کا بھائی پاس کا میرا پیسہ باز مجھے مکڑو آتا تھا مواز چلو یہ جی تو شرابی نے بس کی لا میں نے دکھی آواز رہتا تو نہیں جمع خود ہو گا گرا تمہرا کوا جمع تھا آواز میں رہی تم اس بات کو بیان کر رہا تھا جب جھوٹ بول کر دنیا کو لے لے اور اللہ ایک حکم کو توڑ دے مشین ماما جب جھوٹ بول کر یہ دنیا کو لے لے اور اللہ کے حکم کو توڑ دے تو یہی تو اللہ کے غیر کو اللہ ماننا ہوا نا اور کیا ہے جب یہ ظلم کر کے دنیا کو لے لے اور اللہ کے حکم کو توڑ دے تو اور وہ کس کو کہتے ہیں کسی کو تو کہتے ہیں اور میرے بھائی یہ کوئی مشکل ٹیسٹ نہیں ہے اس کے لیے ڈاکٹر ٹیسٹ کرے گا یا کوئی بزرگ ٹیسٹ کرے گا اور آپ کو بتائے گا اس بات کو یہ تو خود کرے گا تجھے خود پتہ چلے گا کہ میرا کیا حال ہے یہ فانی دنیا یہ موٹی یہ اینٹ پتھر آیا اس پر میں قربان ہو کر اپنی آخرت کو تباہ کر رہا ہوں یا جو ہے میں اللہ کے حکم کو زندہ کر کے اپنی آخرت کو بنا رہا ہوں یہ تو خود ٹیسٹ کرے گا یہاں تک یہ بات ہو گئی اب اگر یہ بات میں غرب کروں گا اس کو سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ میرے بھائی کامیابی یہ مال حال دنیا کی چیزیں ہیں ان کا دنیا کے لحاظ سے بھی کامیابی نہیں ہے مال کامیابی نہیں ہے حال کامیابی ہے اس کی کیا تشریح خدا نا خاصہ میں بیمار ہو گیا ڈاکٹر نے کہا اس بیماری کا خرچہ ہے پچاس ہزار روپئے پچاس ہزار روپیہ میرے پاس ہے پہلے ڈاکٹر تک میں پہنچ گیا سارا بندوبست میں نے کر لیا سب کچھ استعمال کر لیا شفا نہ ہوئی تو مال ہوا حال نہ ہوا نہ نا جی؟ مال تو تھا مال تو کامیابی نہیں تھی نا وہ حال درست ہونا شفا کا ہال ملنا کامیابی تھی نا. وہ نہ ملانا جی اوہ میرے بھائی بڑا بنگلہ تو کامیابی نہیں ہے بڑے بنگلے میں حرام کی نہیں آنا کامیابی ہے نا بڑا بنگلہ ہے کروار ہے ایئر کنڈیشن ہے سب کچھ ہے ان دنوں میں گرم بندوبست ہے اس کا اور لیٹر ہی آدمی کو نیند نہیں آتی ہے تو یہ کامیاب ہو گیا اس کے پاس مال ہے حال نہیں ہے اس کے پاس اوہ, میں آ کر دیکھو یہ بڑے بڑے بڑے بڑے, بڑے حالات والے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے نیند نہیں آتی ہے تو ڈاکٹر صاحب جب دوائی لکھتے ہو کے لیے نا کہتے تو کمیوں کو لے لکھے آہ, وہ کہتے کہ یہ تو میں نے ایک سال کھائی دوسری کہتے وہ کہتے ہیں میں نے دو سال کھا اس کو ساری گوئیوں کا نام آتا ہے نہیں اس کو آرام کی نیند کی ساری گوئیوں کا نام آتا ہے لیکن اس کو نیند لڑنا نہیں دیتا ہے نہیں؟ انہوں نے کیا بادشاہ گزر رہا تھا اسے دیکھا کہ اس کھیت کے, کے کنارے ایک روزگار پڑا ہوا ہے خالی زمین پر خور خور کر رہا ہے خور خور کر رہا اس نے وزیر کو کہا کہ ایسی نیند اگر مجھے نہ آئی نہ تو تیرا پھر علاج ٹھیک کر لینا کہ بادشاہ سلامت ایک مہینے کی بولتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کو اس کسان کو پکڑا اور دربار کو لے آیا تو پہلے تو اس کے ہڈیوں ہڈیوں میں تھکاوٹ پڑی اس نے کھایا پیا سا دن رات سو سو کر اس نے مدد جب کیے نا پھر اس کا جب جگہ پر آیا پھر یوش واس بحال ہوئے پھر اس کو پتا چلا کہ یہ ہمارا یہ دربار ہے فلانے ملک کا بادشاہ کتنا سلا ہے اس نے حملہ کرنے والے ہے اس نے یہ کیا ساری کی ساری باتیں جو اس نے سنی نہ ایک ہفتہ بس میں اس کو نہیں جاتی میں بادشاہ سلامت کو کہ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت وہ جو نیند تھی وہ خد کے لیے تھی کی. اللہ تبارک و صاحب نے وسائل کو مساوی تقسیم کیا ہے مال بھی تجھے دے دے اور آرام کی نیند بھی تجھے دے دے پھر تو مساوی تقسیم نہیں لوگی نہ میرے بل مال بھی تجھے دے دے اور بھوک بھی تجھے دے دے پھر تو مساوی تک سیم لوگی نا میرے بل مال تیرے پاس ہے مرغ بریانی پلاؤ تیرے پاس ہے اور روشنی اور مرغا تیرے پاس ہے بھوک مزدور کے پاس ہے وہ سوکھی روٹی کھاتے اس کے زمان نماز ایسا مزہ ایسا چٹھارا ہوتا ہے کہ تٹخارے کو اپنے ہزاروں لاکھوں سے خرید نہیں سک تو کامیابی دنیا کے لحاظ سے بھی یہ احوال کا درست ہونا ہے یہ وسائل, وسائل اور مال دولت کا جمع ہونا کامیابی نہیں ہے اس لیے اگر اللہ راج, اللہ تبار راضی ہو جائے یہ حیاتم تو جی, وہ پر مخ حیات یہ حیات الطیبہ والے کہتے ہیں یہ حیات طیبہ دنیا کی پاک زندگی ہے یہ قبر سے پہلے کی ہے قبر اور دنیا کی زندگی کیا مال والوں کو اللہ تبارک کا تعالی اس دنیا میں پاکیزہ زندگی دے گا ہاں اس کو اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا معاشرہ تعلقات چاروں طرف یہ اللہ تبارا کو پاکیزہ زندگی دے کر سو تو دنیا میں پاکیزہ زندگی جو پاکیز دنیا کی زندگی کی کامیابی جو ہے یہاں کے حالات کا درست ہونا انسان کے لیے کہ اللہ تبارک اس کے حالات کو درست کر لے کفار کے بارے میں فرمایا کہ میں تمن جو ہے ان کے مال و دولت اور ان کے بیٹوں وغیرہ سے تم پریشان نہ ہونا یہ میں نے کوئی کس لیے جی گا لے حاضب اہم فی الحیات دنیا یہ چیزیں ان کو میں دنیا کی زندگی میں عذاب دینے کے لیے دوں گا ان کی اولاد ان کے لیے عذاب ہوگی ان کا مال ان کے لیے عذاب ہوگا کمانے کا عذاب سنبھالنے کا عذاب وہ تو یہ اٹھائیں گے تو کماتا ہے چاہے سنبھالتا ہوتا اس کو دوسرا ہے برطانیہ ہم ہمارا سفر تھا بیان ہوا بیان کے بعد ایک بوڑھا آدمی آیا اس نے جو ہے تو ہاں میں قرآن سناؤں اس نے قرآن مجید سنایا ایسے درد سے پڑا اس نے تو اس نے کہا میرا مشغلہ ہے آج کل میں بات پاک کی میں لکھتا رہتا ہوں میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر نہیں چلے جائیں گے میں نے کہا جی میں تو یہاں ساتھوں کے مشورے پر ہوں جو مشورہ کرتے ہیں اس پر ہوتا ہے انہوں نے کہا کل جو وہاں بیان ہونا ہے وہاں پر اس کا گھر کے قریب ہے تو بیان کے بعد اس تک چلے جائیں گے جب چلے گیا مجھ کے گھر پر خالی گھر گھر والی پردے والی پاکستانی عورت تھی پردے میں تھی اکیلا آدمی اس نے بتایا کہ میری اولاد جو یہاں پر بڑی بڑے ہوئے پھلے پھولے اس نے بڈ کو پڑھایا سکھایا پر ملازمتوں پر ہوئے وہ کہاں چلے گئے بس کتے بلی کی طرح گئے چلے بیٹا سے کافر عورت سے, سے شادی کر لی تو چلا گیا ایسا بیٹا پیدا ہوا ہم جب اس کے گھر پر گئے تو اسے چاہے کہ ایک چیل اس کی بیوی میں پلائی کھانے کا سستگار سے کھانے کا اپنا بندوبست کریں اور پھر ہم جو ہے بوڑھے تھے دونوں ہم اتنا بھوکا نہیں رہ سکتے ہم نکل کر آئے اور ہم نے کہا اس کے بعد ہم کبھی نہیں آئیں گے یہاں اس کی بیٹی کا میں, میں نے نہ پوچھا میں نے کہا بیٹی کے بارے میں پوچھوں تو پھر اب بہت بیسی کی بات ہے اور یہ بہت دکھ کی کیوں کہاں چلے وہ میرے بھائی یہ ان کو مارو دورہ دنیا کی چنیا ہم دیں گے لیکن واضح بہ حیات دنیا ان کو ان سے دکھ دینے کے لیے ان کو دیں گے سکھ دینے کے لیے نہیں دیں گے ان کو کیونکہ کامیابی ان وسائل ان یہ یہ چیزیں ان کا حاصل ہونا کامیابی ہے ہی نہیں ہے یہ کامیابی تو حال کا درست ہونا ہے کہ توش تو ہو تو راحت میں ہو تطمینان سے ہو تجھے بھوک لگ رہی ہو تجھے نیند آ رہی ہو معاشرے میں تو سے محبت ہو رہی ہو وہ یہ چیز ہے میرا ایک دوست امریکہ سیاح تھا ملنے کے لیے مجھے سیاح اس نے کہا کہ ایسا کیوں نے زندگی آفوار کر لی مجھے کوئی امریکہ کو لے کر جاتا ہوں اتنے پیسے کماتے آدمی کافی دیر ترغیب دیتا رہا سمجھاتا رہا اور وہاں کی فضیلتیں وہاں کی مال اور اور کے مال و دولت اور زندگی کے چیزوں کا بیان کرتا رہا میرے یاد رہا ہے تو سارے میرے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر ایسا اثر آ رہا ہے اس کا سر وہ کیسے ذائق کریں تو اس فالتو فضول جیس کو بیان کر رہا ہے جس میں زندگی تباہی ہے کیا اس کی جب بات کی جب تھک گیا تو میں نے کہا نہیں تھک گیا میں بات کروں گا میں نے کہا جی آپ تو یہاں بڑے مائر تھے آپریشنوں کے سرجن تھے آپ وہاں کیا کرتے ہیں اس نے کہا جی میں وہاں چلا گیا میں تو وہاں دماغی امراض کا پانچ اس میں دماغی مریض ہوتے ہیں پانچ دماغی مریض ہوتے ہیں ایک سرجری والا ہوتا ہے دو میڈیسن والے ہوتے ہیں آٹھ ہو گئے ایک آئی ایم پی باقی ساری چیزوں کو ملا کر ہوتا ہے اور باقی پانچ مریض دماغی مریض ہوتے ہیں میں نے دماغی مریض کیوں ہوتے ہیں میں نے کہا بس وہاں پر ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے اطمینان نہیں ہے سکون نہیں ہے عافیت نہیں ہے سکھ نہیں ہے لوگ بڑے پریشان ہیں لوگ ٹینشن اب کیسے لکھوں ہے جانتے ہیں ہے کہ لوگ اسٹریس اور ٹینشن میں لوگ طرح اس میں حال میں اچھا یہ ساری ترقیاں ساری چیزیں ان کو نہ دلا سکی نہ دلا سکی کیونکہ ان میں تو یہ ہے ہی نہیں ہے میرے بھائی مانا ملن فلن لہو حیاتن مرد و عورتوں میں سے جوابی میں نیک عمل کرے گا اور وہ ایمان والا بھی ہو تو اللہ تبارک و تالا اس کو ضرور بے ضرور زندگی دے گا کامیاب ترین زندگی ہوگی میرا ڈاکٹر صاحب آداب شمار لے کر آیا اس میں لکھا ہوا تھا خطرناک اور مشکل ترین بیماریاں دنیا میں سب سے زیادہ یہود میں ہیں اس کے بعد حلود میں ہندوؤں میں اور اس کے بعد عیسائیوں میں ہیں سب سے کم مسلمانوں میں سبحان اللہ جو سب سے بہترین مخلوق یہود کو کہا تھا قرآن پاک میں تو اس کا امنی ثبوت آپ کی بات میں نظر آ رہا خطرناک ترین بیماری میں ہے پھر ہلود میں ہے پھر عیسائیوں میں سب سے کم مسلمانوں میں سبحان اللہ یہ اوپر کٹ حیات طیبہ ہے ایک ڈاکٹر صاحب وہاں بڑی فوج پر تھے بڑی عملی کرنے والے تھے نوکری دو بھائی نوکری چھوڑ کر گئے یہاں کر پاکستان میں ان دونوں نے ملازمت اختیار کی میرا دوست ہے میں نے کہا آپ آ گئے تو اسے کہا یار ڈاکٹر صاحب مسئلہ اس طرح ہوا کہ بھائی میرا بیمار ہو گیا اور بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہو گیا کہ یہ جب اسپتال میں داخل ہو گیا اور مجھے اس کا دیکھ بھال کرنا پڑی تو اس وقت ہمیں مجھے اندازہ ہوا کہ ہم تو بالکل تنہا ہیں ہم تو ایک ایسے نظام میں ہیں کہ یہاں تو کوئی کسی کا پلسوں والا ہی نہیں ہے تو اس نے کہا مجھے اندازہ ہوا ہے اس نے کہا کہ اس طلب زندگی کو میں نہیں گزار سکتا ہم دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا اور ہم جو پھر اب ملک کو واپس لئے بھائی اور دوستہ یہ ساری رہے تو یہ دو لفظ میں نے کیا استعمال کی نظریاتی اور تصوراتی یہ ترتیب نظریاتی تصوراتی ہے یہ تھوریٹیکل ہے یہ انگارنٹیڈ ہے یہ نزیات سبھراتی ہے اس میں اس چیز کے حاصل ہونے کے ساتھ اس کے نتیجہ حاصل ہونے کے کوئی یقین جانی نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مال کے ساتھ جو ہے انسان کو سکون بھی آ مال کے ساتھ کو بھوک بھی لگنے لگ گئی مال کے ساتھ اس کا رام کی نیند بھی آتی ہے یہ دنیا کے حوالے ہیں یہ حاصل ہونا ضروری ہے اس کے ساتھ لیکن ایمان اور مال کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو حتمی اور گارنٹیڈ بتایا ہے ایک دفعہ وہی میں تقریر کر رہا تھا تو اس میں آرکیولوجی کا پروفیسر بیٹھا ہوا تھا مجھے نہیں پتا تو اس سے پہلے بار بیان کیا کہاں خود کی تری پر جو بھی فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کے ہاتھ کا کمایا ہوا ہوتا ہے اور اس کے بعد کے ثبوت میں دو زمین پر پھر اور دیکھ کہ اللہ سے بارہ تعالیٰ نے پہلے انسانوں کے نمونے اور ان کی ہیں اور ان کی یادگاریں زمین پر چھوڑی ہوئی ہیں تاکہ تجھے اس کا اندازہ ہو تو میں نے آزم علیہ السلام شروع کیا کہ آدم اسلام کے نام پر ابھی بھی سری لنکا کے علاقے میں سرنجیت کے علاقے میں کوئی آدم ابھی بھی ہے جس کو اترے ہیں ایک پتھر پر ان کے قدم کا نشان اب بھی اور نور الا اسلام کی کشتی ابھی بھی کوہ کی چوٹی پر پڑی ہوئی ہے جس سال برفباری کم ہو دودھ زیادہ چمکے اور پائلٹ مائر ہو تو ہائی جہل میں گزرتے ہوئے اس نوپر کے سرے کو دیکھ سکتا ہے ابھی تک وہ ہے اس بات کی یادگار کے لیے کسانوں کے سامنے نمونہ ہو کیسے گر کئے ہیں لوگ پہلے اور کوئی یا کے دامن میں اس بستی کے نام سمانون ہے اصلی آدمیوں کی بستی ابھی بھی ہے یہ پہلے اصلی آدمیوں نے بچائی ہے طوفان نو کی گرکا کے بعد سمانون کی بستی ابھی بھی ہے اور آدو سمود کے تذکرے اور یہ ہے تو قوم سبا کے تسکرے اوسد عمارت اور یمن کے ساری کی ساری سارا کا سارا ریکارڈ موجود ہے خرچ فی الحال زمین دیکھ لو اور تمہارے سامنے یہ نتائج یہ ساری کی ساری باتیں آ جائیں اور اللہ تبارک صالح نے سو فیصد کامیاب کر کے اپنے امیا علیہ مسلاح کو دکھایا سو فیصد کامیاب کر کے صاحب کام سدوان اللہ علیہ مہین کو دکھایا دنیا کی کامیابیاں صحابہ اکرام کی اتنی زیادہ ہیں کہ چودہ سو سال امت اس کامیابی کو نہیں حاصل کر سکتی دنیا کے لحاظ سے آخر کی کامیابیوں کو تو دس کے بارے میں کہا گیا اشتم بشدہ جی اور دہت رضوانوں نے کتنے ہیں چودہ سو کے بارے میں کہا گیا لقد رضی اللہ علیہ فکر چودہ سو تو اللہ راضی ہوا سب کے بارے میں رضی اللہ عنہ اردوان سب کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ سب سے اللہ راضی ہے یہ تو آخرت کی کامیابی ہے دنیا کی کامیابیاں صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین جو ہیں وہ بعد کی امت اور وہ, ان کو نہیں حاصل کر سکی ایک تذکرہ میں آپ کے سامنے عبد الرمان میں نوفر گلات میں مکہ مکرمہ سے حجرت کر کے آئے ہیں جوڑا کپڑے پہنے ہوئے تھے کھانے کا کوئی بندوبست نہیں تھا اور بازار جا کر ایک, ایک روپیہ کروز لے کر انہوں نے کاروبار شروع کیا ہے ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک روایت میں ساٹھ ہزار غلام آزاد کیے ہیں دوسری روایت میں ساٹھ ہزار خاندان آزاد کیے ہیں ایک غلام کی اے, اے غلام کی قیمت اس زمانے میں بارہ ہزار گرم ہوتی اور اونٹ جو ہے وہ سو گرم کو ہوتا تھا غلام کتنے اونٹوں کو ہو گیا ایک سو بیس اونٹوں کو ایک سو بیسوں کو ایک سو بیس اونٹوں کا ایک غلام ہو گیا اور ساٹھ ہزار خاندان اگر ساٹھ ہزار غلام کریں تو ساٹھ ہزار آدمی من گئے ساٹھ ہزار خاندان کہیں تو ایک خاندان میں دو آدمی تو کم از کم ہوتے ہیں میرا بھی سب خاندان بنتے ہیں ویسا جی تو تین ہوتے ہیں چلو ہم جو اپنے حساب کتاب کی شروع کے لیے اس کو ہم ایک لاکھ شمار کرتے ہیں ایک لاکھ غلام آزاد کر ایک لاکھ کو ضرب دو ایک سو بیس تو کتنے آ گئے اونٹ آ گئے اونٹوں کی قیمت لگاؤ اب آپ کے علاقے میں اونٹ سکتے ہیں اربوں روپے بنتے ہیں یہ تو اس نے ایک صدقہ اس نے غلام آزاد کرنے پر کیا زندگی میں پھر روزانہ پچاس ہزار صدقہ ایک لاکھ صدقہ کسی کو دس ہزار یہ تو اس کا روزانہ کا معمول تھا ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب بن میں لوک تو یہ کیا کہا جی جیسے لگتا ہوا جنم میں جائے گا بڑے پریشان ہوئے اٹھے انہوں نے کہا کہ اس کا حال کیا ہو کہ اس کا حال سارے مال کو صدقہ کر کے ہو اٹھے اور روانہ ہوئے سارے مال کو صدقہ کرنے کے لیے کو بلایا کہ جبریذ آئے اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ صدقہ کیا کریں مہمانوں کی شرکت کیا کریں اس طرح یہ اعمال ان کو بتائے اپنے مال سے کہ یہ امال کیا کریں اس پر اللہ تعالیٰ ان کے حال, حال کو دست کر دیں تو ساری زمدنے, عمر اتنا صدقہ کیا ہے احداب طاشہ دلّی نے کہا کہ کو بلاؤ میرے پاس بدن نے کہا تھا ان کے ایک ہزار اونٹوں کا کافلا آ رہا تھا گندم کا لدا ہوا سو اونٹوں کے ہزار کے ہزار اونٹ کا قافلہ آ رہا تھا انہوں نے کہا کہ اب آ... کیا رمانچ جنت میں گھسٹتا ہوا جائے گی اچھا بچتا تھا تو تھا جنت کی گھسٹتا ہو ہوا ہے اس پر غمین ہوئے پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ آ... آپ گوا رہے ہیں کہ میرا جو ایک ہزار اونٹوں کا کافلا آ رہا ہے گندم کا لدا ہوا ان کی گندم یہ اونٹ اونٹ کی رسی اونٹ پر پڑا ہوا جا رہا ہے سارے کا سارا مدینہ مروروں پر کھیرا تھا ہزار گندوں سے لگے گو یہ تو خیراتیں کی ہیں ساری زندگی اور جہاد کے چندے دیے ہیں ساری زندگی اور جس وقت وفات ہوئی ہے تو آٹھ آٹھ لاکھ گرم تو نقد آئے ہیں بلکہ آٹھ بیٹے ہیں کتنے ان کو آئے ہیں اور اور بولا اور چار بیبیاں اور یہ سارے اس میں تقسیم ہو کر اور تین دن جو وہ تین دن کے بعد تین دن جب گزر جائیں سوکھ کے تو اس کے بعد چوتھے دن کا عمل جو ہے پہلا عمل ہوتا ہے میراث کا تقسیم کرنا اگر میراث تقسیم نہ ہو روزی الاد نہیں ہوتی ہے روزے گولا تو مانگ روزے ہوا نہیں ایک بیچارے کا جو ہے تو دس ہزار لگ رہے ہیں دوسرے کا ایک ہزار لگ رہا ہے لڑ رہی ہے کہ میرے کھاؤنڈ کا سارا کھایا گیا اور گھروں نفرادات ہیں خلافات ہیں بنیاد نہیں بالم کر سکتا عجیب صاحب میراث تقسیم نہیں ہے روزی کہاں پر الال ہے جا جی اوا ہاں کرنا پڑا پوسم روزی دیا لال نگر ہاتھ کے بعد پوچھنے والا کے پاس جا کر سب سے پوچھنے کچھ دو تین دن بچے غائب ہو گیا ادھر مند نوپر کے لاد پھر جب علاج تقسیم کر کے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کہا تھا کہ ہم بابا جان کے ولاس تقسیم کر رہے تھے سونے کی اتنی اینٹیں تھیں کہ ان کو کاٹتے ہی ہمارے ہاتھوں پر چھالے پڑے ہیں اتنا مال ایک آدمی کا ہے اور اس سے زندگی اس سے آدھا آدھا آدھی آد آد آد رات مشرق کو دی آدھا آد دن, دن مشرق کو دیا ہے سارے جادوں میں نکلا ہے باہر جماعتوں میں نکلا ہے تبلیغ کے لیے نکلا ہے اتنے اخراجات کیا اور اتنا وقت دیا کہ ہر سال میں ابھی اس وقت دنیا کے نقشے پر جو مالدار ہیں ان کی مالداری کو اس کے ساتھ مقابلہ کرو نا کسی کا ہے فلاں ملک, ملک کے صدر کے اتنا ہیں فلاں ملک کے صدر کے اتنا پیسہ ہے اتنا اور پیسہ لوٹنے کے لیے شروع ہو گیا ہے لیکن یہ ایک اس کے برابر کر رہا نہ ہو سکتا ہے برابر دوسرے ساتھی بس یہ ایک دو باتیں اس کے بارے میں حضرت زبیر رضی اللہ زبیر بن نوام رضی اللہ زبیر بن نوام رضی اللہ وسنی کی جو زمین تھی اس میں ایک ہزار غلام بطور کارکن کام کرتے تھے اتنی بڑی جائدات. ایک جائیداد گزارے نہیں نوکر نہیں ایک ہزار خریدے ہوئے غلام اس ایک ہزار کو صرف بارہ ہزار سے ضرب دو اور اوٹوں کے ساتھ اس کی قیمت کا لگاؤ اتنے ترقی مالیے کہ اس کے نوکر تو وہ اللہ والے دنیا کو بھی مجھ سے اور آپ سے زیادہ کما کر گئے جبکہ پورا وقت امام وظیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری چالیس سال تک اسی سو صبح کی نماز پڑھی ہے دن کو دو گھنٹے سوئے ہیں سارا دن جو ہے تو اپنے مدرسے میں بیٹھ کر دین پڑھایا ہے لکھا ہے اور اسے کیا تیار کیا ہے اور ساری مسلکیں خراب کرے ہیں اور منصور کے خلاف جو زیاد ہوا ہے زکیہ رحمتہ اللہ علیہ کا اس کا پیسہ انہوں نے ادا کیا ہے اور وفات کے بعد پانچ کروڑ روپے نقد مالیے چھوڑ کر باقی کو سوڑ دے. دار کچھ وہ دروگ کو باندھ دیا جنموں نے باندھ دیا جی باندھ لیا جو رکھ چکا بن رکھا جاگرتا کے لیے اکل دیتا اکلب ارسا کے بات آخر کتنی کامیاب ہے اور دنیا کتنی کامیاب ہے اکل اب درمانوک کے بعد دنیا تہ گورا آخر ایک گورا زبیر بن عوام تک گورا دنیا کا گرا آخر پہ گورا سچ بات ہے نس اللہ فن صاحب سمجھو اللہ کو بھولتا ہے اللہ اس کو بول جاتا ہے جی؟ اس کی تفصیل میں لکھتا ہے کہ بھولنا جو ہے نقص ہے جی؟ اور اللہ کے ساتھ نقص لگتا نہیں ہے کہ بھولنا کا کیا ہے بھولنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و سالہ اس کو نظر رحمت سے عطا دیتا ہے بھولنا یہ ہے جیسے کوئی بیٹا بہت نافرمان ہو تو باپ سے سوچا کہ بس ماں نہ ماں ایر کھڑے میں مرتبہ میرے اس کتاب سے نکل گیا ہم اور آپ نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا ہے جس کے نتیجے میں دنیا میں بھی رخصان اٹھا رہے ہیں اور آخر کا رخصان تو ہے ہی میرے پاس اس کو درست کرنا ہوگا اس کا درست کرنے کی ترتیب کو سوچنا یہ ہمارا سفر جو ہے یہ بیت کے سلاثل کی طرف دعوت دینے کا ہے اور بیت کے سلاثل میں آ کر اپنی مکمل تربیت کرانے کا ہے تو لہٰذا اس مسئلے کا حال اس میں ان شاء اس سلسلے میں اثر کے بعد میں اس ذکر ہوگی ساری تصویر لانے کی کوشش کریں انشاءاللہ اللہ اللہ اللہ تبارک سلمن کی توسیع کتاب فرمایا درد ہو گیا